بسم اللہ الرحمن ان الحمد نحمده ونعوذ من شرور ومن من اللہ ون سیات اللہ وشید اللہ وشد محمد رسول وبعد فعین خير الحديث كتاب الله وخير الحدی حدی محمد صلی الله عليه وسلم َیم الحمد لله هدانا علي والسلام على والمرسلين رب اللہ وصلاۃ وسلام علیہ و في ربشر صدرف القرآن المجید عوضب اللہ نظیم بسم اللہ یاہی الزین امن و قطیبہ علی کم و کما کتیبہ اللہ امن قبل کم لم تک اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ زل کے لیے لائق و زیبہ ہے جو تمام جہنوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الحمد ہم تمام یہاں اس ہفتہ واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں انشاء اللہ اس مختصر سے وقت میں پچھلی مرتبہ جس طرح ہم نے رمضان کے فضائل میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کری اسی طرح اس بار بھی ایک کڑی بہرحال فضائل کی باقی تھی اور بھی کچھ رمضان کے فضائل <تصفح> بہرحال جو ہم نے طے کیے تھے کہ میں رکھوں گا وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا پچھلی مرتبہ جو باتیں ہم نے سیکھی اور دیکھی وہ یہ تھی کہ رمضان کے فضائل میں ایک ذلت اس کی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو اپنی ایک فرض عبادت اور روزے کے لیے چنا اس کا انتخاب کیا رمضان کے فضائل میں پھر ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے جو ہے اپنی آخری کتاب کے نزول کے لیے اس مہینے کا انتخاب کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک روزہ سفارش کریں گا اللہ رب العزت ہر روز لوگوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے رمضان کے مہینے میں ہر رات ہر افطار کے وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے اور مختلف بحرال رمضان کی فضائل پچھلی مرتبہ دیکھیں اب رمضان کے کچھ خاص فضائل جو ابھی باقی بحرحال وہ آپ کے سامنے رکھوں گا جس میں ایک بہت اہم جو رمضان کی فضیلت ایک بہت بڑا فضائل ایک بہت بڑی اہمیت والی چیز جو رمضان کے تعلق سے ہے وہ ہے شب قدر شب قدر رمضان کے فضائل میں سے ایک بڑی اہم فضیلت ہے یاد کے شب قدر اور شب قدر جو ہے یہ ایک رات ظاہر سی بات ہے شب کا نام آ رہا ہے عللۃۃ القدر جس کو کہا جاتا ہے اور اس کی بڑی فضیلتیں یاد رکھیے الگ بات ہے کہ ہم اس فضیلت کو آج نہ سمجھ رہے ہیں نہ اس کو اس طرح سے منا رہے ہیں جیسا اس کا حق ہے تو اس کی ایک بڑی فضیلت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تعلق سے بڑی فضیلت بیان آئی ہے آپ کے سامنے حدیث حدیث رکھتا ہوں اس کے تعلق سے رمضان کی اس فضیلت کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ ابن ماجہ کی روایت ہے اور ایک مرتبہ صحابہ کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے. جب کہ ابھی رمضان شروع نہیں ہوا تھا ہونے والا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تو صحابہ سے کہا دیکھو تم پر ایک مہینہ آ رہا ہے جس میں ایک ایسی رات ہے جو قدر اور منزلت کے اعتبار سے ہزار مہینوں سے افضل ہے کیا فرمایا آپ نے صحابہ سے کہ دیکھو تم پر ایک مہینہ آ رہا ہے جس میں ایک ایسی رات ہے جو اپنی قدر اور منزلت کے اعتبار سے اہمیت کے اعتبار سے ہزار مہینوں سے بڑھ کر ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ پھر آگے فرماتے اور کہتے ہیں کہ جس نے اسے پار لیا اس نے تمام خیر پار لیا اور جس نے اسے چھوڑ دیا ضائع کیا وہ تمام خیر سے محروم رہا اور ایک بد نصیب سے ہی یہ رات چھین لی جاتی ہے کیا فرمایا آپ نے کہ دیکھو تم پر ایک مہینہ آ رہا ہے جس میں ایک ایسی رات ہے جو قدر اور منزلت کے اعتبار سے ہزار مہینوں سے افضل ہے اور جس نے اس رات کو پا لیا اس نے تمام خیر کو پا لیا تمام خیر حاصل کر لیا اور جس نے اس رات کو ضائع کر دیا وہ تمام خیر سے محروم رہا اور ایک بد نصیب سے ہی یہ رات چھین لی جاتی ہے مطلب وہ شخص بد نصیب ہے جو اس رات کو پا نہ سکے تو رمضان کی یہ بہت اہم فضیلت ہے جس کو شب قدر ہم کہتے ہیں اب شبِ قدر کب آتی یہ بھی آپ دیکھ لیں یا جان لے ہم شب قدر جو ہے رمضان کے آخری اشرے کی تاخ راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے یاد رکھی آٹ نائٹس میں سے کوئی ایک نائٹ ہے تاخ راتوں سے مراد آٹ نائٹس تو یہ آخری اشرے میں آتی تو آخری اشرے میں جو تاخ راتیں آتی وہ کون کون سی ہے اکیس کی رات تیویس کی رات پچیس کی رات ستائیس کی رات اور انتیس کی رات ان پانچوں راتوں میں سے کوئی ایک رات شبیر قدر یا لہلۃ القدر ہے یاد رکھی ٹھیک اب بہرحال شب قدر للت القدر کی جو کچھ اہمیت ہماری نظروں میں ہے جیسے جیسے ہم اس کو مناتے ہیں وہ اس حد تک ہے کہ اس کو ہم پانچ راتوں میں سے کوئی ایک رات نہیں بلکہ ایک رات طے کر کے مناتے ہیں اور وہ رات کون سی ہوتی ہے ستائیس کی رات سوال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی اس رات کو تلاش کرتے رہے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین پوری زندگی اس رات کو پانچ راتوں میں تلاش کرتے رہے تا, امام صلف مفسرین صالحات کو پانچ راتوں میں تلاش کرتے رہے یہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ بر سغیر میں ہندوستان پاکستان میں اور بنگلہ دیش میں ہم کو پہلے سے معلوم ہے کہ یہ ستائیویس کو ہے مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ پتہ چل سکی صحابہ اس کو پانچ راتوں میں تلاشتے رہے تاوین صلف صالح اس کو تلاشتے رہے اور یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ ہندوستان میں ہمیں پہلے پتا چل گیا کہ وہ جو ہے کو آتی ہے لہٰذا ہم اس کو ستائیویس کو منا لیتے ہیں اور اطمینان ہو جاتا ہے کہ ہمیں وہ مل گئی اور ہم بدنصیبوں سے نکل کر جو خوش نصیب بن گئے اس لیے کہ ایک بد نصیب سے یہ رات چھینی جاتی ہے تو اندازہ لگائی کہ ایسا ہو سکتا ہے جو بات نبی کو نہ پتہ چلے صحابہ کو نہ پتہ چلے تاوین تاوین کے علم میں نہ ہو اس زمانے کے بعد ہمیں پتہ چل جائے کہ وہ کب ہو سکتی ہے اس رات کی کچھ نشانیاں ہیں صحیح بات ہے بہت تفصیلی بیان تو نہیں ان نشانیوں کا لیکن نشانی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیوں کو ایک مرتبہ کہا جب آپ نے پوچھا کہ اللہ تو شبِ قدروں کیسے میں معلوم کروں کیسے تلاش کروں تو کہا اس رات بارش ہوں گی زوردار بارش ہوگی ایسی بارش ہوں گی کہ جب تم سجدہ کرو گے تو تمہارا سر پہ جو ہے کیچڑ لگے گا مطلب مسجد میں پانی ٹپکے گا اور وہ کہتے ہیں کہ میں ستس کی رات جو ہے نماز پڑھ رہا تھا اور بارش زور سے ہوئی مسجد نبوی کی چھت کھجوروں کی اس کی پتوں کی تھی پانی ٹپکا اور جہاں میں سجدہ کر رہا تھا وہاں بوندیں ٹپک رہی تھی جس کی وجہ سے جب میں نے سجدہ کیا تو میری پیشانی پر جو ہے وہ مٹی کیچڑ کی, کی شکل میں لگ گئی تو یہاں تو ستس کے بارے میں بھی آتا ہے اکیس کے تعلق سے بھی آتا ہے ستائیس کے تعلق سے بھی آتا ہے لیکن ہم نے اس کو فکس کر لیا یعنی ستائیس اچھا بھی آپ نے مان لی تو اس کو کیسے منایا جائے گا بتائیے مجھے ستائیس کو بھی اگر آپ مان لیتے ہیں کہ رات ہے تو کیسے منایا جائے گا زہر سی بات اللہ کو خوش کر کے اس کی عبادت کر کے ذکر ازکار کر کے تلاوت قرآن کر کے قیام اللیل کر کے یہ طریقہ ہونا چاہیے نا اب آئیے جو ستائیس کو ہم نے پہلے تو طے کر لیا من مانے ڈھنگ سے اس کو شریعت نے اجازت دی شریعت نے طے نہیں کیا اس کو منانے کا انداز بھی دیکھی کیسا ہوتا ہے مغرب ہو گئی آپ نے افطار کیا جب کہ رات تو مغرب تو شروع ہو گئی ہماری رات نہیں شروع ہوتی مغرب سے اس کے بعد جو ہے اب آج للت الخطر اس کی تیاریاں کرنا ہے مغرب کے بعد جو آرام سے جو ہے کھا رہے پی رے یہ کر رہے اب عشاء کی نماز کو جانا ہے عشاء عشاء کی نماز کو چلے گا عشاء کی نماز کے بعد جو ہے اپنے کو مسجد میں جو لوگ عشاء پڑھنا ہے ان کو چائے پلانے کا ہے آج ختم قرآن ہونے والا ہے مسجد کے اندر امام صاحب کو ان کی خدمت کا بدلہ دیا جائے گا موزن صاحب کو ان کی خدمتوں کا بدلہ دیا جائے گا مسجد کے اندر جو ہے مٹھائیاں بنائی جائیں گی لائٹنگ لگائی جائیں گی چائے بنائی جائیں گی اور کچھ لوگ جو ہے ایک قرآن کا ایک اجتماع ہو جائیں گا تقریر ہوں گی لباس ہوں گی لوگ اس کو سن لیں گے اور جب وہ ختم ہوا ایک بارہ بج کے وہاں سے ہم نکلیں تو اس کے بعد بازار کپڑے لینے جائیں گے اس لیے کہ شبِ قدر ہے آج آج ہم جا کر رہے ہیں. تو سب مل کر گھر والے سب مل کر بازاروں میں جاتے ہیں کپڑے خریدتے ہیں یا کپڑے نہ بھی خریدے تو شبِ خطر ہے تو اس میں کھانے کی تو بڑی وزیلت ہے تو جا کر کھانوں کی دکانوں پہ لائن لگ جاتی ہے کوئی کباب کی دکان پہ ایک گھنٹے سے لائن لگا, کھڑا اس لیے کہ ابھی وہ مسئلہ ہے حلیم مل نہیں رہی تو اس کے لیے لڑائی جھگڑا چل رہا ہے مرغا یہاں اچھا بنتا ہے تو وہاں میں دھابے پہ یہاں آیا ہوں خطر ہے نا شبِ بڑی وزیلت کھانے پینے اور وہاں لائن لگا کر کھڑے ہیں فلاں ہیں اور ہوش آنے آنے تک کا گیا شہر کی اور سہر کے بعد برابر جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں ہاں کی یہ بھی ایک پہچان ہے کہ اس روز سورج نہ گرم ہوا تھا آج کا سورج بڑا ٹھنڈا ہے سوال یہ ارے بے خوف جو پانچ رات جاگئے گا وہ فرق کر سکیں گے کون دن کا ٹھنڈا تھا اور کون دن کا گرم ایک دن جا کر پورا طے کر کے نشانیاں پوری فٹ کر کے ایک ہزار مہینے کا ثواب لے کے پھر جا کے میں سو جاتا ہوں ماشاء اللہ مل گئی رات کیسی عجیب بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرے صحابہ اس رات کو تلاش کریں اور مجھے تو پہلے سے بتا ہے کو عجیب حال ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ چھین لیتا اللہ رب السم تو پانچ راتیں جا کر منانا ہے اس رات کو یاد رکھی اس کی فضیلت اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں بھی نازل کی جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں نبی کا بیان کرنا تو اپنی جگہ ہے ہی اہمیت کا حامل لیکن اللہ کا اس رات کی فضیلت بیان کرنا کتنی بڑی بات ہے اللہ رب سر قدر سور ستن میں فرماتا ہے اور اس رات کی فضیلت پر صرف یہ سورہ ہے پورا اِنَّا فی الخدر کہ ہم نے اس قرآن کو للت القدر میں نازل کیا وما ادرا کا ما لت الخدر اے مسلمانوں کیا چیز ہے جو تمہیں سمجھا الخدر کیا ہے لیلت القدر خیر من الف شهر لیلت ہزار مہینوں سے افضل ہے تنزل اور اترتے ہیں اس رات فرشتے اور مردوں کی روحیں نہیں فرشتے اور جبرائیل امین جبرائیل اسلام کا ایک نام روح الامین ہے اور اس رات کی فضیلت چلتے رہتی کب تک سرو فجر کے طلوع ہونے تک اور اللہ رب العزت کے حکم لے کر آتے ہیں فرشتے اور اس رات کا سلسلہ چلتا ہے کب تک چلتا ہے طلوع فجر تک مطلع اللہ فجر اللہ نے گا فجر کے ہونے تک یہ رات کا فضیلت چلتے رہتی ہے تو اندازہ لائی کتنی فضیلت ہے ہزار مہینوں سے افضل ہے مبَصرین تو اس اس صورت کی تفسیر میں لکھتے ہیں انض اللہ حفی الۃۃ الخطر ہم نے قرآن کو اتارا اس رات میں اس رات کی فضیلت کا اندازہ لگا لیجیے پانچ میں سے جو ایک ہے قرآن اترا ہے اس کے اندر و ما ادرا کماۃ الخطر یہاں تھوڑا غور کیجیے اے مسلمانوں کیا چیز ہے جو تمہیں سمجھائے للت القدر کیا ہوتی ہے کیا ہے اس کی فضلت کیا بات ہے کیا چیز ہے جو تمہیں اس کی اہمیت سمجھائیں گی لیلت خیر من الف الفشر للت القدر ہزار مہینوں سے افضل ہے یہ جو لفظ ہے نا وما ادرا کیا چیز تمہیں سمجھائے ادراک عربی زبان میں کہتے ہیں کسی چیز کو گھیرنے کو کسی چیز کو سمجھنے کو تو وما ادراک ماں للت الخدر کیا ہے مسلمانوں جو تمہیں سمجھا دے اس چیز کی فضیلت اس رات کی فضیلت لدری خیر من الفشر تو سن لو پھر اگر زیادہ نہ بھی سمجھ سکو تو موٹا حساب لے لو لیر الفشر لخدر ہزار مہینوں سے افضل ہے تھاؤزنڈ منتھ سے افضل ہے ہزار مہینوں کی گنتی کو آپ سالوں میں تبدیل کرے تو ہوتا ہے تریسی سال چار مہینے تھری ایئرس اینڈ فور منتھس رات کی فضیلت ہے اور اس رات کو دیے جانے کے تعلق سے جو باتیں آتی ہیں وہ یہ آتی ہے روایتوں میں تفصیر لکھتے ہیں کہ جب پچھلی قوموں اور پچھلی امتوں کی عمروں کے تعلق سے باتیں صحابہ کے سامنے آئی تو ان کو بڑا رشک آیا اور کا اللہ کے رسول یہ لوگ اتنی لمبی لمبی عمریں پا چکے ہیں یہ تو ظاہر سی بات ہے اعمال میں ہم سے آگے بڑھ جائیں گے نا سیدھی سی بات ہے ہمارا کیا ہوگا اس پر اللہ رب العزت نے رات اس امت کو دی یہ رات لے لو پھر چلو تاکہ ان کی عمروں کے برابر تو تمہاری عمریں نہیں ہو سکتی ہے لیکن ایک ایسی رات دے دیتا ہوں جس کو پانچ میں سے ایک تلاش کر لو اور ان کی عمروں کے برابر پہنچ جاؤ اپنے عجرے. بلکہ ان سے آگے بڑھ جاؤ تو یہ رات ہمیں دی گئی افسوس ہے اس رات کو ہم نے جس کی حقیقت اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا جو کچھ ہے بس ستاس کھائے باقی کچھ بھی نہیں کیا ہمیں لگتا ہے کہ اتنا آسان ہے ہزار مہینوں کا ثواب پا لینا اس کو تلاش تو کرنا ہوگا نہیں یار بہت مشکل ہے یہ اتنے ہزار مہینوں کے ٹھیک ہے لیکن پانچ راتیں کون جاگیں گا اتنی تکلیف کام دھندا تجارت اسکول کالج نوکری فلاں فلاں لوگوں کے بہانے میں ایک ادنا سا سوال کرتا ہوں کہ پانچ راتیں جاگنا مشکل ہے ہاں ہاں بڑا مشکل ہے بھائی بہت مشکل ہوتی عورتیں بھی کہیں گی مرد بھی کہیں گے ہاں ٹھیک ہے میں بنیادی سوال کرتا ہوں کیا آپ کی بچے کی شادی ہوئی بچی کی شادی ہوئی بھائی کی شادی تو ہوئی ہوں گی بہن کی شادی تو ہوئی ہوں گی رشتے داروں کی شادی تو بتاؤں بچی کی شادی میں تو دس راتیں میں سو نہیں سکا ماشاء اللہ کیا سواب ملا اس کو نہیں نہیں سواب ملا. کیا بس اب جاگنا پڑا بس اچھا ٹھیک ہے بچے کی شادی بھی بھائی کیا مشکل ہوئی دس راتیں میں جاگتا رہا ٹھیک بچی بیمار ہوئی چالیس راتیں جاگ کر نکالا اچھا ٹھیک ہے فلاں بیمار ہوا فلاں نے یہ کیا فلاں پڑوسی کی شادی تھی میں دس راتیں جاگا ہاں دین اور شریعت کے لیے کتنے بہانے ہمارے پاس دوسرے کاموں کے لیے نہیں ہے شادی میں کیا پانچ راتیں جاگنا سواب ہے دس راتیں جاگنے کو جا رہے سب جاگرے نا. جاگرے نہیں جاگرے, جاگرے, جاگرے, جاگرے, جاگرے دل پہ ہاتھ رکھ کر بولیے سب جاگرے کچھ نہیں تو یہ رسم کو رات بھر جاگ رہے وہ رسم کو رات بھر جاگرے سانچا کو رات بھر جاگرے را دن رات بھر جاگرے ولیمت جاگرے میں کے بعد میں کو سکون ملا میری آنکھیں ایسی ہو گئی تھی پیر ایسے ہو گئے تھے ہاتھ ایسے سوج گئے تھے فلاں بولتے ہیں نا سب بات عورتیں سب بولتے ہیں شرم کی بات ہے کہ جس میں آپ کو کوئی اجر نہیں ہے نہ ہی وہ آمال جو رات میں آپ جا کر کر رہے شادی سے پہلے وہ ثابت ہے سنت سے ان بدتوں کے اندر ہم راتے دس دس بیس دس پچاس پچاس راتیں جاگ کر نکالتے ہیں لیکن ایک اجر پانے کے لیے نہیں ہوتا ہے بہت نیکیاں کر لی ہم نے کیا ضرورت ہزار مہینے کی اجر کی ہم کو یہ تو وہ حاصل کرے جن کو کچھ ملتا نہیں ہے ہم کو تو اللہ نے بہت دیا ہے خاندان میں اتنے بڑے ولی اور وہ گزر گئے ہم بھی ہمارے کہ ہم تو جنت میں جا رہے آپ دیکھیے چھوٹے موٹے لوگ ڈھونڈنا ہے ایسا ہمارا ماحول ہے اور ایک اہم وجہ جو اس رات کی اہمیت جانے کی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ یا تو علماء نے ہم سے کو چھپا دیا اس کی اہمیت نہیں بتائی ہمیں اہل علم نے اس کو چھپا کر رکھا امت کو ستائیس کو جگہ اور ختم کر دیا ایک تو وہ گرفت میں آئیں گے اگر جان کی کے یہ کام کیا تھا ہاں یہ امت کی جہالت تھی کہ وہ نہیں سن رہی اور وہ بیچارے مجبور تھے الگ بات اللہ علم کو گرفت کرے گا اس رات کی تو نے بتایا کیوں نہیں پہلی اور دوسرا امت کے وہ بڑے جو گھر کے بڑے تھے افراد انہوں نے سراہتی کبھی اہمیت بچوں کو نہیں سیکھا یہ بات تو میں گواہی دوں گا اس کی اور سب گواہی دیں گے اس کی آج بھی یہ معمول ہے کیا مجھے بتائیے ایک انسان جو بوڑھا ہو چکا ہے کیا اس کو نیکیوں کی ضرورت نہیں ایک انسان جو عمر جا رہا ہے چالیس پچاس سال ہے اس کو نیکیوں کی ضرورت نہیں جو کچھ ہے تم لوگ جاگو نو بچے ہے ٹھیک ہے ہمارا کیا ہمارا تو سب ہوا گیا کیا آپ کو لگتا ہے آپ اتنی بڑی فضیلت سے تو رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا یہ جوانوں کے لیے ہے بوڑھے اس سے مستثنا ہے ادھڑ عمر اس سے مستثنا ہے عورتیں بیمار ہے سب وہ الگ چیز ہے سب مجبوریاں الگ چیز ہے کیا کہا جا رہا ہے دیکھی سنی حدیث کے الفاظ انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ رمضان آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم فرمایا یہ مہینہ جو تم پر آ رہا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو قدر اور منزلت اہمیت کے اعتبار سے ہزار مہینوں سے بہتر ہے جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا اور فرمایا محروم رہا نیز فرمایا کہ اور فرماتے للۃ القدر کی سعادت سے صرف بد نصیبی محروم کیا جاتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق وہ شخص بدنصیب ہے جو للت القدر کو نہیں حاصل کرتا <تصفح> یہاں کوئی فرق نہیں کیا آپ نے جوان بوڑھا عمر رسیدہ کم عمر نہیں سب کے لیے اگر بڑے ہمارے مناتے تو یقینا ہم بھی ان کے پیچھے مناتے ہیں ہم نے کبھی ان کو مناتے ہوئے نہیں پایا تو ہم کو بھی لگا کوئی اہمیت خاص نہیں ہوں گی یار جبھی تو بڑے نہیں کرتے بچوں کو بول رہے ہیں سب اس کا اہتمام کریں مرد اور عورت بڑے اور بچے بوڑھے جوان سب اس کا اہتمام کریں کہ ابھی رات آ گئی ہے پتہ نہیں اگلا سال ملتا نہیں ملتا اتنی بڑی فضیلت اہمیت کیسے ہاتھ سے جانے دوں تیریسی سال مہینے کو معمولی اور مزاق کتنے اہم چیز ہے تیرسی سال چار مہینے کا حساب نا کتنا ہوتا ہے ہم میں سے اکثر ایسے ہیں جو ہو سکتا ہے سال کی عمر بھی نہ پائے ہے نا ہمیں سے اکثر ایسے ہوں گے جو 50 سال کی عمر بھی نہ پائے 40 سال کی عمر بھی نہ پائے 30 سال کی عمر بھی نہ پائے اور بہت سے ایسے ہوں گے جو بیس اور سال کی عمروں میں مر چکے ہوں گے اب تک ہے نا ہوتا ہے نا تو کیا پتا ہمیں رات اگلے سال ملتی نہیں ملتی اگر ہے تو نیت کر کے غنیمت جائیں یہ اس رات کو ضرور منائیں ایک اگر آپ رات پا لیتے ہیں تو 83 تھری کا سواب تیر سال موٹا حساب سال دو راتیں پاتے ہیں تو 160 سال 160 سال عمریں ملیں گی ہم کو یہ تو ناممکن فگر سب سے جا رہے ہیں اور اگر تین راتیں پالی تو 240 سال چار راتیں پالی تو 332 سال اندازہ لگائیے کیا آج رہے دس راتیں پالی ایسی تو 800 سال اور بیس راتیں پالی تو سولہ سو سال ایک ایک انسان جو 60 سال کی عمر پاتا ہے اپنے بالغ ہونے سے لے کر 60 سال کی عمر تک پچاس راتیں پاتا ہی ہے یہ پچاس راتیں ففٹی ٹائمس آتی پچاس راتوں کو اگر وہ اہتمام سے کرتا تو چار ہزار سال کا سوا ملتا ہے اس کو اتنی عمریں پائیں گے چار ہزار سال عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے اٹھائے گئے بھی دو ہزار سال ہوئے صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے انتقال کر کے یا دنیا جا کے اسلام جو ہے کم مکمل ہو کر چودہ سو اٹھائیس سال ہوئے صرف کم بیس سمجھو پندرہ سو سال ہوئے سر اندازہ چار ہزار سال اجا دیکھ رہے ہیں آپ کتنا زیادہ کتنا عظیم ہے تو یہ بات بڑی اہم ہے یاد رکھی ہم لوگ اس کی اہمیت کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ شبِ قدر یا للۃ القدر کی کیا اہمیت ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت زیادہ ضروری ہماری کی چیزوں کو اہمیت ہم سمجھیں اور بالخصوص شب قدر کی اہمیت کو جانیں جس کے تعلق رسول اللہ فرمارے بد نصیب ہے وہ شخص بے نصیب ہے وہ شخص جس سے رات چھین لی جاتی ہے اور وہی محروم رہتا ہے اس سے اور جو اس سے محروم رہا تمام خیر تمام اچھا سے محروم رہا وہ شخص جو اس سے محروم رہا اندازہ لگائے تمام خیر آپ فرمارے محروم رہا وہ شخص جو اس رات کی سعادت سے محروم رہا تو آپ کوشش کریں طے کریں تہیا کریں کہ ہم اس رات کو ضرور منائیں گے ضرور منائیں گے اور رسمی طور سے نہیں ایک حقیقی عبادت کے طور پر منائیں گے تاکہ اس رات کے ثواب میں اور پوری راتوں کا حساب کتاب کیجئے آپ کہ میں اکیس کی رات مناؤں گا تو باٮٔی سے کام اکیس کے کام کاج کیسے کرنا ہے کس کو سونپنا ہے آفس سے کی کام کیسے کروں گا تجارت کو کیسے سنبھالوں گا ہاف پیمنٹ لیجیے اس دن ہاف ڈے ورک کیجیے دوپہر سے آؤں بھائی کل پانچ دن میرا ایسے سال میں یا اللہ نے اگر اتنی طاقت استعمال دی ہے بہت سے لوگ جو پرائیویٹ جاب کرتے ہیں ان کو مخصوص چھٹیاں ہوتی ہیں جو سال میں ان کو لے لینا ہوتی ہے وہ لفس کلیم کر لیجیے کہ میں دس دن چھٹی لیتا ہوں تاکہ اس رمضان کا احتمام کروں دس دن آفس سے چھٹی مل سکتی ہے میں لیتا ہوں دس دن مجھے فلاں ہو سکتا میں کر ہوں یا نہیں ملتی تو ہاف ڈے لیتا ہوں بھائی کہ میں دس پانچ دن کم از کم یہ سکتے سب سکتے یاد ہے تو لے جھوٹ بول کر چھٹیاں لے رہے آپ گھومنے پھرنے کو چھٹیاں لے رہے ہم شادیوں کے لیے چھٹیاں لے رہے کتنا بھی اہم کام رہو بعض اس کو دھوکہ دے کے چھٹیاں لیتے سب کر رہے ہیں صرف جو نہیں ہو سکتا وہ یہ ہے کہ رمضان میں قدر کے لیے ہم یہ کام نہیں کر سکتے کیسی بدنسیبی ہوں گی اندازہ لگائی۔ بہت بری بات ہے بہت بری بات ہے تو رسول اللہ صلی اللہ بد نصیب ہے وہ شخص جو اس کو چھوڑ دے اس کی اہمیت کو جانیے قدر کی اس کو سمجھیے اور اس کے اعتبار سے اس پر عمل کیجیے تو اس کی بڑی فضیلت رمضان کی ایک یہ ہے اللہ نے رت القدر شب قدر نوازی ہے اس رات جو اللہ نے نوازی ہے اس کو صحیح رنگ سے منائے لوگ نقلی راتوں کو منا رہے ہیں ڈوپلیکیٹ نائٹس دھوم سے من رہی ہے نا اصل چیز کی اہمیت کو جانی ہے اصل چیز اب ہے جو آ رہی ہے شب معراج میں جاگنے کا نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا نہ کبھی خود کیا نہ صحابہ نے کیا وہ رات ہوئی لیکن منانا ثابت نہیں شب برات کے تعلق سے آپ سے کوئی روایت نہیں کہ آپ نے کبھی منائی اور اس میں جاگا اور عبادتیں کی اس میں ہم کر رہے ہیں شادیوں میں رہے ہیں اور جو ہے فلاں فلاں کر رہے ہیں رجگی رج ہمارے پاس وہ سب ہو رہا ہے سوائے اس کے کہ جو اصل رات جب آ رہی ہے وہ پھیکی دکھتی ہے نا ڈپلیکیٹ چیز اتنی زیادہ ہو چکی ہے اتنی بھرمار ہو چکی ہے کہ اصل چیز کی اہمیت کم ہو جاتی ہے ہوتا ہے نا ایک زمانہ تھا کہ ہینڈ جو موبائل آتے تھے وہ قیمتی تھے اور مہنگے بھی ہوتے تھے اور ساتھ میں جو ہے بہت کم تھے اس کے بعد جو ہے مارکیٹ جو ہے وہ جو ہے تھوڑا ڈھیلا ہونے لگا اور جو ہے سستے قسم کے موبائل آنے لگے کوئی برا نہیں سستا موبائل استعمال کرنا رہا بتا رہا ہوں صرف اصل چیز کی اہمیت کیسی کھو جاتی ہے لوگوں نے اتنی وہ چیزیں اٹھا لی کہ ان کو لگا جب کوئی اصل چیز دیکھے تو بولے وہ تو سمجھتے کہ ڈپلیکیٹ ہے ہے نا کوئی آدمی ہے جو اتنا بڑا ہینسل لا تھا بولتے رہے یار یہ چائنا کا ہوں گا ڈپلیکیٹ ہینسر لا لیا اٹھا کے دو چار ہزار کا ہوگا اصل چیز کی اہمیت کھو گئی نقلی چیزوں میں تو نقلی اتنا منا لیا ہم نے تہوار راتیں اتنی جاگ لی رجگی اتنے کر کہ جب اصلی رات آئی جو جاگنے کی تھی اس کی اہمیت ختم ہو گئی دیکھیں گے جاگیں گے اب اتنے کام ہیں شرخرمے کی تیاریاں ہیں تو عورتیں جاگنے کی رات نہیں منا سک تو کوئی بول رہا میرا فلاں بزنس ہے تو میں نہیں کہہ یہ بہانے بازی نہیں چلیں گی بد نصیب ہے وہ شخص جو اس رات کو چھوڑ دے ان بہانوں کے ذریعے اہتمام کیجئے جاگئے منائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں میں اپنے اہلیہ کے گھر پر جاتے اپنے ازواج کے گھروں پر جاتے دستک دے کر اٹھاتے کہ جاگو اس رات میں بلکہ حادث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا پورا آخری عشرہ جاگ کر نکالتے اور عبادت کرتے نہ صحیح پانچ کیجیے کم از کم پورا نہ صحیح پانچ, پانچ تو ہم کریں نہ پورا ہے نہ پانچ کچھ بھی نہیں رسول اللہ پورے دس راتیں جاگتے اپنے گھر والوں کو اٹھاتے ان راتوں میں کسی اور اس واقعے میں آپ کو نہیں آتا کہ آپ نے رات میں کبھی کسی کو عشاء کے بعد جاگنے کا حکم دیا ہو. آپ اٹھا رہے ہیں جا جا کر نہ آپ کو معراج میں عمل ملیں گا نبی کا نہ آپ کو برات میں عمل ملے گا کو بتائیں مجھے برات کے تعلق سے جو کچھ روایتیں آتی ہیں وہ یہ نا کہ رسول خاموشی سے اٹھ کر خبرستان چلے گئے تھے مائی عائشہ بعد میں جا کر ہے نا اٹھایا نہیں نا یہاں اٹھا رہے ہیں جگا رہے ہیں بول رہے ہیں خود کر بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں جاگ رہا ہوں تم بھی جاگو مت جب نبی جو معصوم علی خطا ہوتا ہے جس کو اللہ ربوجہ جنت نہیں بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا سب سے اعلیٰ مقاب ملنے والا ہے وہ نبی اگر اس کو اپنی عمر کے اس مرحلے میں منائے آپ پر رسالت 40 سال میں آئی اور اس کے بعد آپ اپنے انتقال تک ترسٹھ سال تک یہ رات جیسا چالیس سال پر آپ رسالت ملی اور جب سے رمضان کی اہمیت آئی اس رات کے تعلق سے اللہ نے بیان کیا آپ پوری زندگی مناتے رہے تو پھر ہمارے جو ہے زمانے کے لوگوں کو جن کی عمریں ہوتی کیوں شرما رہی اس رات کو منانے کے لیے بچوں کو کیوں چھوڑ دے رہے خود بھی جاگیے بچوں کو بھی کہیے ماحول بنائیے پورا اپنے محلوں کا یہ جاگنے کی راتیں ہیں باقی کوئی جاگنے کی راتیں نہیں ہیں جب اصل آیا تو ہم سوتے پڑے ہیں اور باقی ڈپلیکیٹ چل رہا ہے تو اصل کو اہمیت دیجیے بتائیے کہ ہم اس کو مناتے ہیں اور یہ للت الخدر منانی کی راتیں ہیں اس میں منانا ہے تو مرادہ و خوشی عمد سمجھ جھنڈے لگانا ہے فرال لگانا ہے لوگ کھانے کھلانا نہیں منانے سے مراد اللہ کا ذکر اسکار کرنا ہے تلاوت قرآن پاک کرنا ہے قیام اللیل کا اہتمام کرنا ہے رات کی نمازیں ہمیں پڑھنا ہے اللہ سے دعائیں ہمیں مانگنا ہے ٹھیک اللہ سے مغفرت طلب کرنا ہے جنت کا سوال کرنا ہے جہنم سے جو ہے نجات پانا اللہ سے یہ کرنا ہے اس رات میں تو ذکر و اذکار عمل ہے اب بہت سی مرتبہ خواتین یہ سوال کرتی ہے کہ ہمارے مخصوص ایام ہیں اور اس وقت یہ راتیں آ جائیں تو ہم کیا کریں تو آپ قرآن تو نہیں پڑھ سکتے بات صحیح نماز بھی نہیں پڑھ سکتی بات صحیح آپ روزہ بھی نہیں ذکر و اذکار تو کر سکتی رات میں جا کر تو ہو سکتا ہے یا وہ عورتیں وہ لوگ جو اس رات کو منا رہے ہیں آپ ان کے بچوں کو سنبھالیے اللہ کا ذکر تو بیٹھے بیٹھے بچوں کو چلو آج رات میں جائیے ظاہر سی باتیں بچے ہیں عورتوں کو ان کے کھانے پینے افطار کا نظم ہے تو چار پانچ دس عورتیں ایک محلے کی گھر آس پاس کی جمع ہوئی ذکر اسکار کری عبادت کری اور کچھ عورتیں جو نمازیں نہیں پڑھ سکتی وہ دوسروں کے بچوں کو سنبھالے ان کے لیے سحر کا انتظام کریں جب وہ ہو جائے تو یہ ان کی مدد کریں دیکھ رہے آپ بنائیے ایسا ہوتا نا کار پول بناتے ہیں کہ بھائی کہیں جا رہے تو آپ کی کار ہم سب شیئر کر لیں گے جو بھی ہو رہا پیٹرول کا لے لیجئے تو ایسا پُل بنائیے کہ مل کر ہم یہ کریں گے اہتمام اور جو بہرحال گھر میں بھی ہو اور جو ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتی عورتیں تو ذکر تو کر سکتی ذکر سے معائنت نہیں کبھی بھی یاد رکھی ذکر کبھی بھی ہو سکتا کسی بھی حال میں ہو سکتا ٹھیک لیکن تلاوت قرآن نماز اور روزہ نہیں ہوں گا ان کا باقی تو کر سکتی وہ بھی کر سکتی وہ بھی اس رات کے فائدے اٹھا سکتی ٹھیک تو یہ رات بڑی اہم ہے اس کو ضائع نہ ہونے دیں اس کو برباد نہ ہونے دے اس کو منائیے اور اس کے صحیح رنگ سے